نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من السيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفوائهم وتكلم نائبهم وتشهد أرجلهم صدق الله للعظيم إن الله وملاه فتظل صلوه على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي جل جلاله واصحابه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا شفيع المسلمين الصلاه والسلام عليك يا خاتم الانبياء والمرسلين اجمائی حمد و سلا قرآن کریم فرقہ نے حمید کی جو آئے دتا تلاوت کرنے کا ایک وقت شرط حاصل کیا گیات میں اللہ بارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم آج کے دن موہر لگا دیں گے اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے دما کام یا فنون جو وہ کیا کرتے تھے اللہ وبارک بطالیٰ کا فرمان ہے اور اس فرمان میں سچائی اور صداقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچ نہیں بولتا ہے اس کا فرمان سچ ہے حق ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ پاؤں اور اس کی زبان اللہ بارک وطالعہ کے یہاں بیان دیں گی گواہیاں دیں گی اور جو کچھ ان اعضاء سے ان ہاتھوں سے اور ان پاؤں سے برائی کی ہوگی اس کا یہ ذکر کریں گی لہذا اپنے اعضا کو اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو ہر ہر عضو کو برائی سے بچانا ہمارا اور آپ کا ایک فرد زبان کی بہت سی برائیاں زبان کے ذریعے سے بہت سی گناہ کی باتیں کی جاتی ہیں زبان سے بہت سے اقوال ایسے صادق ہوتے ہیں جن سے شر فتنے اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں زبان سے ایسے قول ایسی باتیں خود ہو جاتی ہیں جن سے خون ہو جاتی ہیں جن سے آپس میں تفریق ہو جاتی ہے جدائی ہو جاتی ہے اور برسوں تک جو ہے جناب لڑائی کا دروازہ کھل جاتا ہے زمان کو ایسی باتوں سے ایسے اقوال سے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے بات بات پر جھوٹ بولنا گالی گلوچ کرنا لانت کرنا استحضا کرنا مذاق اڑانا اور شغل خوری کرنا یہ سب زبان کی برائی ہیں زبان کو لانت کرنے سے محفوظ رکھنا باز رکھنا بہت ضروری ہے بات بات پر لانت بھیجی جاتی ہے اس کا کتنا بڑا ببال ہے اور یہ کتنا ناپسندیدہ کھیل ہے آپ اس واقعے سے اندازہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ایک خاتون تھی اس نے دوران سفر اونٹ پر لانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے حکم دیا کہ اس قافلے سے اس اونٹ کو نکال دیا جائے قافلے سے باہر کر دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جس اونٹ پر لانت کی تھی اس خاتون نے وہ اونٹ قافلے سے دور کر دیا گیا اس کو نکال دیا گیا معاملہ یہ ہوا کہ جناب اس اونٹ کے کوئی قریب نہیں جاتا تھا کسی نے اس کو پکڑا نہیں اور کسی نے اس کو چھوا نہیں وہ ایسے پھرتا رہا لیکن کوئی اس کے قریب نہیں گیا کسی نے اس کو پکڑا نہیں حالانکہ اونٹ بڑی قیمتی چیز ہے اہل عرب کے نزدیک اس کے باوجود اس اونٹ کو کسی نے جو ہے پکڑنے کی کوشش نہیں کی اور پھر لعنت کا ووال یہ ہے کہ جس شخص پر جس چیز پر لعنت کی جائے وہ اگر لعنت کے لائق نہیں وہ لعنت کی مستحق نہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ لعنت لعنت کرنے والے پر لوٹ جاتی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے آپ نے فرمایا ان نحو من لان شعی لئی طلح بہل رضاط لانت و او اوکما قال کہ جو شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے اور وہ لعنت کا حقدار نہیں تو لعنت اس پر واقع ہو جاتی لعنت اس پر لوٹ آتی تو لہذا چاہے انسان ہو اور خواہ وہ کوئی جانور ہو کوئی بھی چیز ہو اس پر لعنت نہیں کرنی چاہتی چاہیے مسلمان کا یہ سیوا نہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنند صاحب ایمان لعنت کرنے والا نہیں یعنی مسلمان کا یہ شیوا نہیں کہ وہ لعنت لانت کرے کسی پر اپنی زبان کو لعنت سے بچانا اور لعنت کرنے سے جو باز رکھنا یہ بہت ضروری ہے اسی طرح سے استحدہ بھی کیا جاتا ہے مزاق بھی کیا جاتا ہے اور مزاق کرنے کا استحدہ کرنے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ جناب کسی کے قول کسی کے کھیل کسی کی بات کی نقل اتاری جائے تاکہ لوگ ہنسیں اور اس شخص کو دکھ ہو تکلیف ہو وہ رنجیدہ ہو وہ قبیلہ خاطر ہو جائے تو اس لیے جو ہے استحدہ کرنا یہ بہت ہی معیوب فیل ہے اور بہت ہی معیوب جو ہے یہ معاملہ ہے اپنے آپ کو کسی کی لعنت اور اپنے آپ کو کسی سے استحضاء کرنے زبان سے مذاق اڑانے سے بھی جو ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ مبارک و تعالیٰ نے اشاد فرمائے ہے لَا يسخر قَوْمٌ من قَوْمٍ خَيْرًا ہوں کہ کوئی کسی سے استحضاء نہ کرے کسی کی ہنسی نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ اس سے بہت اچھا ہو یعنی مزاق جو کرتا ہے جو استحجہ کرتا ہے اور چھٹے اڑاتا ہے تو جس کا استحضا کیا جا رہا ہے جس شخص سے استحزا کر رہا ہے وہ شخص اس سے استحجہ کرنے والے سے بہت بہتر ہو اس کا بھی بڑا بوال قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو چکے گا جنت کا دروازہ کھلے گا استحدہ کرنے والے دروازے بہشت کھلا ہوا دیکھ کر اس کی طرف جائیں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازے پر پہنچیں گے جیسے ہی یہ قریب ہوگا جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا دوسرا دروازہ کھولا جائے گا بلایا جائے گا جیسے یہ نزدیک پہنچے گا دروازے جنت بند کر دیا جائے گا اس طرح سے چند مرتبہ اس طرح سے کیا جائے گا اور اس طرح سے یہ جو واپس لوٹے گا پتا یہ چلا کہ لوگ استحدہ کریں گے لوگوں کی ہنسی اڑائیں گے لوگوں کے افعال و اعمال کی نقلیں اتاریں گے اس اس طرح سے کہ رنجیدہ اور جو ہے وہ قبیتا خاطر ہو جائیں لوگ ان پر ہنسیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ کل قیامت میں ایسا معاملہ کیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل ہونے کے جب وہ قریب ہوں گے جنت کے دروازے قریب جب پہنچیں گے تو اس طرح سے ان کے ساتھ بھی اس طرح سے کیا جائے گا تو خود سوچ لے کہ یہ کتنی بری بات ہے کتنا معجوب جو ہے یہ عمل ہے کہ لوگوں کی ہنسی اڑانا لوگوں کا مذاق اڑانا جس سے اس کا دل قبیلا خاطر ہوتا ہو رنجیدہ ہوتا ہو تو اس طرح کا استحصال جو بہت معجوب ہے مزاح کرنا مذاق اور مذاق اڑانا اور مذاق اس میں بڑا فرق مذاق شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنے میں کوئی قواحت نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسا اوقات مزاح فرماتے تھے اور وہ سچی بات ہوتی تھی مزاح جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے پر لطف ہوا کرتا تھا اس سے جو ہے دل آزاری نہیں ہوتی تھی اور اس طرح سے آپ نے جو ہے مزاح کیا ہے ایک ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوں ارقی حضور مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیجیے دی. مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو اب وہ شخص ارکن حضور مجھے تو اونٹ چاہیے آپ اونٹ اونٹنی کا بچہ فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے اس طرح کا آپ نے مزہ فرمایا تو اس طرح کا اس طرح کی صورت شریعت میں جائز لیکن ایسی باتیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو لوگ اس پر ہنسیں اور وہ رنجیدہ اور کبیلا خاطر ہو تو اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے شریعت میں ممنوع ہے بہت معیوب بات ہے اور اس کا بہت بڑا ببال ہے ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنی زبان کو لانت سے محفوظ رکھنا چاہیے تو یہ مثلا یہاں پر میں عرض کر دوں کہ کسی کا نام لے کر اور معین کر کر لعنت کرنا جائز نہیں ہاں البتہ ایسے لوگ کہ جن کی موت کفر پر واقع ہوئی ہے جو کافی کفر کی حالت میں مرے ہیں ان پر لعنت کرنے میں کوئی توت نہیں ابو جہل ہے ابو لہب ہے اور اسی طرح سے جو ہے فرعون ہے شداد ہے نمرود ہے یہ سب وہ ہیں اور اسی طرح سے دوسرے لوگ کہ جن کا کفر پر مرنا یقینی طور پر ہو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ کفر ہی پر مرا ہے تو ایسے لوگوں پر لعنت کرنا جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے شیطان پر لعنت ہو قرآن کریم نے خود لعنت بھیجی ہے لعنت اللہ ہوا ہی نہ اسی طرح سے جو ہے وہ اب اللہ مین شیطان بینی کا لانت ہی لائے ہوں گی دین یہ کافی شیطان پر قیامت تک جو ہے وہ لعنت ہو اللہ کی لعنت ہے اس پر سارے لوگوں کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے تو ایسی صورت میں لانت جو ہے ایسے معین کر کر جن کا جو ہے قرآن قریب میں تذکرہ ہوا جن جن کی موت جو ہے وہ کفر پر واقع ہوئی قرآن کریم میں خود جو ہے وہ ایسے ایسوں پر لانت کی گئی ہے اور کلی طور پر لانت کرنا اس میں بھی کوئی قباہت نہیں ہے ظالموں پر لانت ہو فاسقوں پر لانت لانت ہو جھوٹوں پر لانت ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن کسی کا نام لے کر معین کر کر جو ہے وہ لانت کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے وہ ممنوع ہے تو زبان کو ان باتوں سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا زبان کو زبان پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اسی طرح سے زبان کے عجوب میں سے ایک عیب جو ہے وہ چغل خوری بھی علام ولایاز چغل خوری ایسا معاملہ ہے یہ کہ اس سے بڑے فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں باہمی رنجش اور جب تلش اور شر اور فتنہ اس قدر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ختم ہونے کے لیے اتنے نام نہیں لیتا ہے اسی لیے قرآن قریب میں چغل خوروں کی بڑی مذمت آئی ہے ان کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے سورہ حمزہ مزہ آپ پڑھیے وئی لِ خرابی ہے اور بربادی ہے چغل خور کے لیے چغل خوروں کے لیے خرابی ہے قرآن قریب جن کے لیے خرابی کا ذکر کر دے اب بسلائی ان سے بڑھ کر شقی اور کون ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کر بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ چگل خوری کی وجہ سے کیونکہ چتنا اور شر بہت پھیلتا ہے اور اس سے جو ہے خون ریزیاں تک ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے خرابی اور بربادی جب قرآن کریم نے ذکر کر دی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنا بڑا کتنا معجوب اور کتنا ہی قبی جو ہے وہ فیل ہے کہ چگل خوری کر کر جو ہے لوگوں میں شر اور کتنا برپا پیدا کیا جائے ایک شخص بازار میں اپنا غلام فروخت کر رہا تھا بڑا قد و قامت والا بڑا ہی جو ہے جناب محنتی یہ فروغ کرنے والا اپنے غلام کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ اس میرے غلام کے اندر سوائے ایک خرابی کے کوئی خرابی نہیں ہے میرے غلام میں صرف ایک عیب کے کوئی اور عیب نہیں جس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں لیکن ایک جو ہے برائی اور وہ کیا ہے کہ یہ چگل خور ایک شخص نے جب یہ سنا تو اس نے خیال کیا کہ جناب غلام ہے تو محنتی بڑا کام کرے گا ایک جو ہے اس کے اندر عیب ہے چگل خوری تو اس سے کیا ہوتا ہے خرید لیا جناب کچھ عرصہ گزرا تو اب اس غلام نے اس خریدار کی بیوی سے کہا کہ تیرا جو شوہر ہے نا وہ ایک پاندی خریدنا چاہتے ہیں اور اس کی توجہ تیری طرف اب نہیں رہی وہ باندھی خرید رہا ہے عورتیں بیویاں اللہ ماشاء اللہ وہ تو ویسے ہی کان کی کچی ہوتی ہیں. جب اس نے یہ سنا کہ جناب اس کے شوہر نامدار باندھی خرید رہے ہیں اور التفات اس کی طرف نہیں رہا اب اس کی طرف توجہ نہیں رہی ہے تو اب اس کو فکر دامنگیر ہو گئی اور اس اس غلام سے کہا کہ بھائی اب اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے یہ تو بڑی جو ہے میرے لیے جو ہے وہ فکر کی بات کہا کہ کوئی مشکل بات نہیں بڑا آسان کام ہے میں تجھے بتلاتا ہوں کہا کہ جلدی بتلاؤ کیا کرنا ہوگا اس غلام نے اپنے مالک کی بیوی سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ جب تیرا شوہر جو ہے وہ سو جائے نا تو اس کے حلق کے نیچے کے بال اس طرح سے کچھ مونڈ لینا اور وہ مجھے دے دینا تو میں اس پر کچھ انتر منتر پڑھ کر تجھے دوں گا تو شوہر تیری طرف مائل ہو جائے گا تیرا متیو فرما بردار ہو جائے گا یہ کوئی نئی بات نہیں بیویوں کا یہ خیال اور بیویوں کی یہ فکر رہتی ہے کہ کسی طرح سے شوہر انعامدار جو اس کے متیا فرما بردار رہے گے ویسے شوہر آج کل کے کیا بات پرانی چلی آ رہی ہے کہ بیویوں کے متیا فرما بردار ہوتے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے بھائی بیوی کا بھی حق ہے بیوی بی کی بھی بات ماننی چاہیے لیکن یہ نہیں کہ جناب ہوتی بردار ہونے سے جو ہے وہ اگلی ڈگری حاصل کر لے کے اس اسی کا جو ہے ہو کر رہ جائے اور پھر جو ہے اپنے والدین یا اپنے بہن بھائیوں ان کی جو ہے کچھ نہ سنیں ان کی کوئی خبر گیری نہ کرے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کی خبر گیری رکھنی چاہیے سب کے جو حقوق ہیں ان سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے والدین کے جو حقوق ہیں وہ وہ ادا کرے بہن بھائیوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے اولاد کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے اور اسی طرح سے اور جتنے بھی حقوق اس سے متعلق ہیں وہ ان سب کو انجام دے تو اس میں کوئی حرت کی بات نہیں بیوی کے بھی حقوق ہیں بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اگر جو ہے وہ سلوک کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے ہر جو ہے گھر میں یہی مسئلہ جو ہے وہ چھڑا ہوتا ہے بیوی کو یہی شکایت رہتی ہے کہ جناب شوہر اس کی باتیں نہیں مانتا ہے اس کا خیال نہیں رکھتا ہے تو یہ بات ہے جو ہے وہ ہے حقیقت میں کہ عورتیں یعنی بیویاں ہوتی ہی جو ہے وہ ناشکری شوہر ساری زندگی بھر اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے اپنی جمع پونجی جو اس کے حوالے کیوں نہ کر دے اس کو جو ہے جناب تیلا ہی کیوں نہ کر دے لیکن بات جب آئے گی نا قدری نا کی تو وہ اسی کا مظاہرہ کرے گی کہ زندگی بھر تم نے کیا دیا ہے مجھے دو پہننے کے لیے کپڑے یہ دو جو ہے وہ چیزیں دیے ہیں بس یہ ہے ناشکری شکریہ اسی لیے جو ہے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم زیادہ صدقہ کیا کرو خیرات کیا کرو کی حدود کیوں فرمایا کہ اس لیے کہ تم اپنے اہل کی یعنی اپنے شوہروں کی نافرمان اور ناقدری اور ناشکری کرنے والی ہو زندگی بھر وہ بےچارہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہے لیکن اس کو انعام کا ٹکا یہ ملتا کہ ساری زندگی تم نے کیا ہی کیا ہے تو بیویوں کو یہی چاہیے کہ جناب شوہر جو ہے اس کا غلام بن جائے بس ہر بات میں اس کی ہاں میں ہاں ملائے تو اب جناب جب غلام سے یہ سنا تھا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں بس میں چند بال جو ہے وہ یہ دے دوں گی تم اس طرح سے مون کر ادھر تو یہ بات ہو گئی دو چار روز کے بعد جناب جو ہے شوہر کو بلایا یعنی غلام نے اپنے مالک کو بلایا اور کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری بیوی جو ہے نا وہ تمہیں قتل کرنا چاہتی اور اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو تم یہ کرنا کہ رات کو جو ہے سوئے ہوئے کی طرح بن جانا یعنی سونا مت لیکن اس طرح سے جو ہے وہ روپ دھارنا کہ جیسا کہ تم سوئے ہوئے ہو اور پھر تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ تمہاری بیوی تمہیں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتی تو کیا کرنا چاہتی ہے اب جناب شوہر نے جب یہ سنا تو اس کی چگل خوری پر عمل کر لیا رات کو جناب شوہر صاحب بستر پر آئے لیٹے آنکھیں بند کر کر جناب جو ہے وہ جیسے کہ ایک انسان سویا ہوا ہوتا ہے بالکل یہی شکل و صورت جو ہے اس نے بنا لی اب جناب جب بیوی نے دیکھا اور سمجھا کہ شوہر جو ہے وہ سو چکا ہے تو اب جناب اس طرح لے کر وہ جب قریب اس نے جو ہے حلق کے قریب ہاتھ بڑھایا شوہر نے فوراً آنکھیں کھولی اچھا میرے غلام نے لگانا چاہیے جذبہ ہے ماشاءاللہ تو اب جناب جب بیوی کے رشتہ داروں کو پتا چلا کہ اس نے اس خاتون کو قتل کر ڈالا ہے تو بیوے کے رشتہ دار جوڑے ہوئے آئے اور جناب انہوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا یہیں پر اتفاق نہیں ہوا بات یہیں پر نہیں تھمی اور بات یہیں پر نہیں رکی بلکہ جناب شوہر کے خاندان اور کنبے اور قبیلے والوں میں اور جو ہے بیوی کے جو ہے جناب اس کی بیوی کے جو ہے داروں اور کنبے اور خاندان والوں میں ایک عرصے تک جو ہے خون ریزیاں ہوتی رہی تو آپ دیکھیے کہ اس قرآن قریب میں فرمایا گیا کہ وہی رل کلے ہو نظر بربادی ہے اور خرابی ہے چگل خور کے لیے تو اب یہ چگل خوری کی وجہ سے دیکھیے اتنے جو وہ قتل ہوئے اور آج بھی معاملہ کیا ہے آج ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں تو کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں ہماری زبانوں سے چگل خوری نہ ہوتی ہو گلی کوچوں میں بیٹھے ہیں تو چگل خوری کر رہے ہیں اور جناب جو ہے دوست و حباب میں بیٹھے ہیں تو چبل خوری کر رہے کھلا رہنے نہیں کھلا رہے گا یہ سب جگہ جو ہے تقریر ہو رہی ہیں جی ابھی بالکل آ رہا رہا ہے میں میں ہوں میں میں جاؤں تھا میں ہوں دیکھیے سب سب جگہ ہو رہی ہے تقریریں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے مجھے بھروایا نہیں آپ دیکھیے آپ کو کافی ایکشن لیا جائے گا اگر آپ بندیں قانون ہمارے لیے قانون ہے دنیا کے لیے قانون نہیں ہے ملک ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کون ہوتے ہیں آپ کمیٹی میں آپ نہیں صاحب کھڑے ہوئے آپ بیٹھ جائیے آپ آپ بیٹھ جائیے سر صاحب کھڑے ہوئے ہیں آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں آپ کچھ نہیں ہوگی یہی باہر کا کھولے گا باہر کا کھولے گا آپ آپ آپ آپ میں میں ذمہ داری لیتا ہوں میری ذمہ داری میں ذمہ دار ہوں میں ذمہ دار ہوں میں ذمہ دار ہوں میں ذمہ دار ہوں نہیں نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے جو ہے معیوب اور قبی اور مضمون پھیلے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم قرآن قریب میں پوری سورہ مبارکہ چگل خوری کی مذمت میں جو ہے نازل ہوئی بھائی لل کل حمزت خرابی ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو چغل خوری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غمازیاں کرتے ہیں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کے پاس جا کر ایک دوسرے کو بھڑکاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اگر ان زبان کی خرابیوں اور زبان کے ان جو ہے معاملات پر قابو رکھ لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ جناب جو ہے وہ معاشرے میں سکون اور معاشرے میں جو ہے وہ چین جو ہے وہ پیدا نہ ہو آج ہمارے معاشرے کا جو سکون اور ہمارے معاشرے میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں اس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ خوری بھی ہے جھوٹ بھی ہے جھوٹ کس قدر ناجوب کس قدر کبھی اور مضمون فیل ہے کہ آپ اندازہ کیجئے قرآن کریم میں فرمایا لعنت اللہ علی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اللہ کی لعنت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جناب آپ نے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا ہے ایک شخص حضور قدرت صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور وہ ایمان لانا چاہتا ہے لیکن اس کے اندر بعض خرابیاں ایسی ہیں کہ جن پر پرانے قریب میں حد کا بیان ہوا ہے میں ساری برائیاں چھوڑ سکتا ہوں لیکن ہاں ساری برائیوں میں سے ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں حضور صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک تم ایمان لے آؤ لیکن ایک برائی چھوڑ دو اس نے کہا کہ حضور کیا ہے وہ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا ٹھیک ہے وعدہ کر لیا حضور سے اور مشربا اسلام ہو گیا ایمان لے آیا اب جناب اس کے اندر جو خرابیاں تھیں چوری یہ کرتا تھا اور جناب ڈاکے یہ ڈالتا تھا شراب یہ پیتا تھا دھنا یہ کیا کرتا تھا اب جناب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ فرما کر یہ شخص چلا گیا اب جناب اس کا دل پھر جو اسی برائی کی طرف آیا اور کہا کہ چلو چوری کرنے چوری کرنے کے ارادے سے یہ نکلتا ہے اور پھر خیال کرتا کہ ہو میں نے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا میں نے اگر چوری کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تو چوری کی ہے تو میں اگر سچ بولتا ہوں سچ بولوں گا تو مجھ پر جو ہے اسلام کی حد تاری ہو جائے گی اور اسلام کی حد چوری کرنے کے بارے میں کیا ہے یعنی مخصوص مال کہ جو حفاظت میں رکھا ہوا ہو اور اس کی وہ محفوظ ہو اور جناب جو ہے وہ دس در سے مالیت میں جو ہے وہ یعنی دس دن در ہم کی مالیت کا وہ مال ہو اور ایسی صورت میں وہ چورا لیا جائے تو پھر کیا ہے فخ کا تو چاہے خواب و مر چوری کرنے والا ہو خواب و عورت چوری کرنے والی ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اب اس نے خیال کیا کہ اگر سچ بولوں گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے وعدہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اب جناب اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے چوری نہیں کرنی ہے مجھے جو ہے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا ہے اور جناب چوری سے یہ باز آ گیا اب اس کے بعد جو اگلے روز پھر اس کو خیال ہوا کہ چلو شراب پینے چلتے ہیں اب شراب پینے کا ارادہ کیا تو پھر یہی سوچ پیدا ہوئی کہ اگر میں نے شراب پی تو شریعت میں جو ہے مجھ پر حد لگ جائے گی اسی کوڑے لگیں گے اور اگر میں نے وعدہ خلافی کی تو میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اب جناب پھر یہ سوچتا ہے اور پھر یہ فیصلہ یہی کرتا ہے کہ نہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا شراب نوشی میں چھوڑ دیتا ہوں غرض یہ کہ اس طرح سے جب بھی اس کو کوئی برائی کا خیال آیا اور اس نے جناب جو ہے وہ سوچا تو یہی فیصلہ کیا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی صورت کے بارے میں کیا فرمایا او سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ حالات کو برباد کر دیتا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان کہ جناب جو ہے وہ سچائی اس نے اختیار کی تو نجات پا گیا زنا بھی اس نے چھوڑ دی اور جناب شراب نوشی بھی اس نے چھوڑ دی چوری کرنا بھی اس نے چھوڑ دیا کس کی بدولت ایک سچائی کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ اور جھوٹ سے بچا تو حقیقت یہ ہے کہ زبان کو جو ہے جناب جھوٹ سے بچانا اور زیبت سے بچانا چگل خوری سے بچانا اگر انسان اس پر قابو کر لے تو معاشرے میں کوئی خرابی اور کوئی برائی جو نہ پیدا ہو قتل و خون نہ ہو آج ہماری اور معاشرے میں جو یہ صورتحال حال ہے ایک دوسرے سے جو ہے دوری اور چپ کلچ اور جناب جو ہے وہ جھگڑا فساد یہ سب اس کی بنیاد جو ہے کہیں نہ کہیں آپ یہی پائیں گے یا تو چگل خوری ہو رہی ہوگی یا جھوٹ بولا جا رہا ہوگا یا استحدہ کیا جا رہا ہوگا اس قسم کے معاملات زبان سے جو کیے جا رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی باتیں ہیں حالانکہ بہت سے ظلم اور بہت سے جو ہے قتل اور بہت سے جو ہے وہ جناب معاشرے میں جو ہے وہ برائیوں کے پہلو زبان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے جو فرمایا گیا کہ جس نے اپنی زبان پر قابو کر لیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا یہ فرمایا کہ تم مجھے زبان کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق گنائت فرمائے واحد اللہ